کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کر بلا <سلام> جانا <سلام> ہو کر بلا جانا <سلام> مولا <سلام> کہتے ہیں جب بھی جس کو بھی جانا ہو کر بلا <سلام> زموار جس کو بننا ہو مولا حسین کا لازم <سلام> ہے اس کے واسطے عباس کی رضا عباس, کی رضا عباس, کی رضا عباس بار بنا دو ایک بار ہمیں روزہ شفیر دکھا دو مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا, میرے مولا جانا ہے کربلا جانا ہے با خدا مولا کے در ہمیں جانا ہے جانا ہے کربلا جانا ہے با خدا مولا کے در Come oh on! جب آئے چاند رات محرم کی یا خدا اے کاش کربلا میں ہوں ہم بھی کسی جگہ منظر وہ ہم بھی دیکھ لیں پرتم کشائی کا لبا کی یا حسین ہماری بھی ہو صدا کھانا ہے یہ شرف کھانا ہے شرک خدا مولا کے گھر ہمیں جانا ہے مولا تمہارے چاہنے والوں کی ہے صدا کرنا ہے کربلا میں ہی آشور کربلا مولا نظر کے سامنے روضہ ہو آپ کا ماں تم کے سامنے ہو آپ کا بپا کہنا ہے بس یہی کہنا ہے ہم کو بھی مولا کے سائے میں خدا بولا کے کے لال ہمیں بھی بلائیے کربلا کا ہمیں بھی بنائیے جاگیر باوفا کی ہمیں بھی دکھائیے آنا ہے روز وہ آنا ہے ذکر مولا کرنے ہم کو بھی آنا ہے you buy him نظارہ ہم بھی وہاں اربعین کا پیدل سفر نہ جب سے کریں سوئے کربلاو بلاؤ ماتے سبیل اور تبرک جگہ جگہ جاری رہے عزائے حسینی کا سلسلہ کرنا ہے یہ سفر کرنا ہے سنگزاد بلا جب بھی جائیں گے ہم خیمہ خا ہم کو علم لے کے جائیں گے عباس کا حسین کو سنائیں گے سادات کے اجڑنے کماتم کرائیں گے سونا ہے ہمیں سونا ہے کربلا والوں کا سکھ تو سونا ہے کربلا جانا ہے بخا باز ہوئے عباس جس جگہ باز ہوئے عباس جس جگہ اکبر جوان کا جہاں چھلنی جگر ہوا اصہ نے کھایا ہنس کے جہاں تیر ہر ملا ڈوبا جہاں پہ خون میں لشکر حسین کا جانا ہے ہر جگہ جانا ہے جا کے ہر قربت پر اکبر سانا ہے کر دیا اپنے لہو سے خاک کو کھا شفا کیا مولا یہی ہے آپ کے زموار کی دعا ہم بھی پڑھے نماز سر قرض کر بلا